<سؤال> إن الحمد لله نعمله ونستعلمه ونستغفره وأعوذ بالله من سرول أن نفتناه من سجلات عمالنا من يهده الله فلا رحمه الله ومن يدريه فلا مهاديه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا إله الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته وَرَاصْفُونُ نَنِلَّاهُ انْتُمْ شُمُورْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ الله وقولوا قولا السبيدا يسلح لكم أعمالكم ونرسل لكم ذنوبكم ومن يبعي الله ورسوله فقر فادي قوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديد إدار الله وخير الهديد محمد صلى الله عليه وسلم وشرق الأمور مهدفاتها وقل لهم هداك انت دانا وقل لهم تعتوم ظلالا وقل ما رايت انام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين معتام الصالحين ذكر جدي ہمیں صورت النہی <سؤال> آخری آج کی رعوت کی ہے جو آج اتنے کا موضوع ہے موبی ایمان والے ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ سب کو سچا سب کا موبی بنائے رب العالمین نے پرانے پاک کے اندر ایمان والوں کا چڑے یا جا یہ عام امریان عام امرو کہہ کر کے کیا ہے اور یہ تمام بلا خطاب کرنا ایک بہت بڑی تبیرت ہے لوگوں کی نبی آسمان سے پوچھا گیا رسول اللہ عی اعمال افضل سب سے افضل ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کی حبی بہت زیادہ اس سلسلے میں جب بھی پوچھا گیا یا رسول اللہ عی اعمال افضل آپ سب سے بہترین نیتی کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ ایمان باللہ سب سے بہترین امر ایمان باللہ ہے اللہ ابلا اپنے نبی کو حکم دیا قرآن پاک کربی عام مومنوں کو بشارت سنا دے بس کو بشارت سنا دیں اللہ رب العالمین کی طرف سے موبیوں کے لیے بہت بڑا عجب عظیم اور بڑا اللہ تعالیٰ قبل وقت تیار کر چکا ہے اللہ رب العالمین نے جب ایمان سب سے بہترین امال ہے تو اس ایمان کو مضبوط کرنے اس کی حفاظت اس میں قوت و طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ایسے اعمال مقرر کیے ہیں جو ایمان کے تحفظ ایمان کے تفر کا رقبی ہیں اور ایمان کو مضبوط کرنے میں معاون ہوتی ہے اور وہ ہے صالح شاعری ایمان اس وقت تک انسان کا صحیح معلوم محسوس نہیں رہتا جب تک کہ انسان عمل نہ کرے جب ایمان کے ساتھ عمل ملتا ہے کہ ایمان کو نصیحت ملتی رہتی ہے ایک قسم کی زیرا ملتی رہتی ہے ایمان اس کا برابر خالی رہتا ہے اور مضبوط رہتا ہے اسی لیے کل العالمین رہ قرآن پار کرنے کے ساتھ نمایا کہ جب بھی کوئی انسان اپنی آپ کو پسارے سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرور ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمارے پالے بسم اللہ انسان اگر خشرے آرام سال خان ایمان دنیا کے سارے لوگ فسارے میں ہیں اگر فسارے سے کوئی انسان اپنی آپ سے بچا سکتا ہے نکال سکتا ہے تو چار امان کی ایمان ایمان کے ساتھ عمل با بالحق حق اور با اور یہی ایمان کے ساتھ جب انسان عمل سوارے کرتا ہے تبھی اس کی انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے رب آدمی نے ساتھ نمایا وہ تین وی کو فرق رہے انسان اپنے ہر جب انسان کو اللہ کار ایمان نہ کرے اور اپنے ایمان کے ساتھ عمل امرح اپناتا ہے تب اس کے ایمان کا عروج اور ایمان کی میرا جو ترقی ہوا کرتی ہے دوستو دہی ایمان عمل کی ایمان بڑا سر روز ہوتا ہے اسی لیے اللہ رب العیم نے ایمان کے ساتھ ہمیں عمل کی دعوت دیا ہے جس مومن کی فطیلت برار کی گئی وہ کامل مومن ہیں جس نے کرنا پڑا ایمان لانا وہ کچھ کہتا ہے لیکن عمل سادح نہیں کرنا تو اس کا ایمان ناسک ہے مومن لیکن قادل نہیں ناسک ہے لیکن جب ایمان کے ساتھ عمل فادح کرتا ہے تب وہ کامل مومن بنتا ہے و حدیث میں کامل مومن کی بڑی فطیلت برار کی گئی ہے اس سب سے آباد اللہ نمبر ایک ایمان کو تکلیف بخشنے والی ایمان کو مضبوط بنانے والے اعمال نے اللہ کے رسم الدہ میں ایک شراوت قرآن قرار دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو انسان سب گری کے ساتھ یہ اللہ کی کتاب جتنا توجہ کے ساتھ گور خور کے ساتھ تدبر و تفکور کے ساتھ جتنا انسان قرآن پڑھتا پران ہے اتنا ہی اس کا ایمان اللہ تعالیٰ بڑھا کے ہے مسلم اپرآن کو مسلم مسلسل ویسمارا رہا سا آپ کے ساتھ نیا وہ اپنے ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ قرآن ساتھ کی تلاوت کرتا ہے ہمیشہ خوش نش تلاوت قرآن کا سلسلہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہمارا جو امتی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کیجا ہمارے اور آدھیا جیسے یا شنکرا نیا نارائن بھی جاتی ہے اسی کی میں ایک بڑا بہترین پھل تھا بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی اللہ رسول سولنے خوشبو بھی مزہ بھی بہت اچھا ہے یعنی جو مومی کراس جو برابر کے باور کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس میں خوش ملتا ہے خود بھی مزہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برتیں خود پڑھتا ہے اس کا ایمان زیادہ اس کا ایمان کبھی اس کا ایمان بلب اور اس کی قرآن سے پانچ پڑوس گھر والے بھی اللہ ہوئے رضی اللہ ہوتا آپ کہیں گے یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور بات ہمارے سونے کوئی نگر نہ آئی نکلا تو میں نے دیکھا لائٹوں کے ساتھ سجا سجایا ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے سے اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے ہم اس کو دیکھتے رہے تارت یہاں تک انگیری نگاہ جو پڑھنا ہوا تھا دنت نے شام کا تمہاری کلاوت خران سننے کے لیے اور ہیلتھ کے برس بھی لے کر دیا. کے لیے تیار نہیں ہے دنت سے تن مراحال کروں دن کی سوچی کا اور پورانے پاس چلو ہماری مانی لی ایک سورتوں کا یہ نہ کتنی عجیب سے مثال اس مثال کو سنے تو موبل اپنے مقاب اپنی حیثیت اپنا مرتبہ اپنی ذمے داری کرنا محسوس مسلم مغل کی के شہر کے مکھی کے مالک ہے شہر کی مکھی کیا خوشیاں ہیں نہ مرے اکالت اکالت طریقے کیا پڑوسوں سے میرا ایک اکالت اکالت طریقے شہد کی مکھیاں شہد کی مکھی کھاتی ہیں تو ہمیشہ پاسی گر چیز کھاتی اللہ ہمارے مومنوں کو اللہ کر شہد کی مکھی کھاتا حوالہ دیکھ تمہیں رشتے حالات نے اگر اللہ کی سڑک پٹاری کرنی ہے تو شہد کی مکھیوں سے گرفا دیتا نمبر کھائی سہی ہے اور نکالی بھی تو باقی جاتی اور وہ بھی پرانے باغ نے کیوں نکالی اس کو حکم دیا وہ کا شکر وہ I don't know کے لیے حکم دیا تھا اس کی شریف محبوب ہے وہ ایک اللہ لمکت تھی ہم سماج بتائیے نمبر ایک پارٹی ہے دو باقی نمبر توڑی بارش سے بیٹھتی ہے اللہ نے رسم پوچھ لیا لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچا دی کام کی برابر کسی درخت کو کسی پتے کو کسی کو نقصان السلموں کا بلسانی ہو رہی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ اور سر سے کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائی اب مومل مغرب ڈھونڈنا وہ ہے جو سے لوگ اپنی جان اور مال کو محفوظ رکھتے ہو اللہ تعالی ہم کو ایسے ہی مسلمان بنا پھر گئے ایک اور بڑی عجیب سے مثال بھی کے معنی ایک نے مکھی سے بھی اور ہاں پنراتا ہے تو دنانے کے بعد ہی رہتا ہےا نہیں بنتا لکڑی موبی کی انسان ایک ایک سرخ کر کے مانی گئے جس کی درائی نیچے ہیں آتی ہے، مشرق سے مغرب کی طرف سے جاتی ہے، کبھی سرخ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں مغرب سیا ہوا مشرق کی طرف کی طرف چاروں طوفان آتی ہیں لیکن وہ درخت جو جس کی جڑے ہیں وہ ایسے ہی جب جاتے ہیں اور ساری ہوائیں چلی جاتی ہے ایسا مومنوں تو آپ بات کے باتیں ایمان بڑا حائی ہو جاتا ہے بڑا خوشا لیکن جب ہٹ جاتی ہیں تو ایمان ملا جاتا ہے آپ ایسا سرمایا کہا یہی ایمان ہے فتا اتن، فتا اتن، اللہ تو میرے کہا بھی مرائے گا تمہارا ایمانا ہے راستہ چلو تو فرشتے اپنی عزت سمجھتے ہی تم سے مساف مل اور اگر تم اپنے سب سے کمرے میں چلیں گے وہی بھی پہلے میں رہتا ہے بھروایا تم اپنے شرح ہو کے اور آسمان سے فرشتے تیری لیے تم سے مساوہ ملانے کے لیے آگے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سلام کرو ہمیں ہر ایسا عمل کرنے کی کوشش کی فرمائے جو ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے ہر ایسی باتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے جو ہمارے ایمان کو کمی کرنے والا ہے اللہ رات کوئی سروگی ابھی آپ نے سنا مومن وہ ہے جو ہر ایک کے لیے رحمت ہوتا ہے